بسم اللہ الرحمن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں سب خلق فسوا قدر اخرج فجعله غثاء احوا فلا تمسا ما شاء الله إنهُ يَعلممُ الْ الجَهرَ وَماَا يَخْفى وَنُ يَِّركَ للُِْسْرَ فَذَكرّر إ فَعَتِ الذِكرى سََذكَّر مَ يخشى وَيتَجبُهَا الأشْقىَ الذي يَصلْلَ رَكُبْرَ ثمَُّ لا يموتُ فيِيهَا وَلَا يَحييا اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا اور جس نے اندازہ کر کے تجویز کیا اور پھر راہ دکھائی اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اللہ نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم نہ بھولو گے مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتے ہیں ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو تم نصیحت کرتے رہو اگر نصیحت کچھ فائدہ دے ڈرنے والے تو عبرت حاصل کریں گے ہاں بدبخت لوگ اس سے دور رہ جائیں گے جو بڑی آگ میں جائیں گے جہاں پھر نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے بلکہ حالت نظام پڑے رہیں گے سامعین اب اس صورت کی تفصیل سماعت بات کیجیے تعارف سورہ اس صورت کے مکی ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے براب بن آازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن عمیر مکتوم رضی اللہ عنہم آئے ہمیں قرآن پڑھانا شروع کیا پھر عمار بلال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم آئے پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ بیس صحابیوں کو لے کر آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے نہیں دیکھا کہ اہل مدینہ کسی چیز پر اس قدر خوش ہوئے ہوں جیسے اس پر خوش ہوئے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور نابالغ لڑکے بھی پکار اٹھے کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے یہ سبح اسم ربک العلیٰ اسی جیسی صورتوں کے ساتھ یاد کر لی تھی بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد رضی اللہ عن سے فرمایا کہ تم نے سورہ سب اسم ربک اعلیٰ اور وشم سی ولیلی اذا یکشاں کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھائی مسلم احمد میں مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم البک العلیٰ اور حل کے حدیث الغاشیہ عید کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ والے دن اگر عید ہوتی تو عید میں اور جمعہ میں دونوں میں انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے ابوداؤ ترمیدی اور نسائی میں بھی ہے ابن ماجہ وغیرہ میں بھی مروی ہے مستد احمد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وتر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سب حص مربک اور کل الكافرون اور کلََُُ اللّہ احد پڑھتے تھے ایک روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے تھے یہ حدیث بھی بہت سے صحابیوں سے بہت سے طریق قصات مروی ہے ہمیں اگر کتاب کے مطول یعنی لمبے ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو ان سندوں کو اور ان تمام روایتوں کے الفاظ کو جہاں تک میسر ہوتے وارد کرتے لیکن جتنا کچھ اختصار کے ساتھ بیان کر دیا یہ بھی کافی ہے واللہ اللہ عالم خالق پاہل کائنات پاہل> یعنی اللہ کی قدرتیں مسند, مسند احمد میں ہے کہ عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت فسبح بسم ربک العظیم اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تم رکوع میں کر لو جب سب بحسم ربی کی الا اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں کر لو علی رضی اللہ عن سے بھی یہ مروی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لا اقسم بیم القیامہ پڑھتے اور آخری آیت علیس علی ان کبھی قادن پر پہنچتے فرماتے صبح نکھ و بلا اللہ تعالی یہاں ارشاد فرماتے ہیں اپنے بلندیوں والے پرورش کرنے والے اللہ کے پاک نام کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرو جنہوں نے تمام مخلوق رچائی اور سب کو اچھی ہے بخشی انسان کو سعادت شکاوت کی رہنمائی کی جانور کو چرنے چگنے وغیرہ کی جیسے اور جگہ ہے اب آئی ان خلق یعنی ہمارے رب وہ ہیں جنہوں نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی پھر رہبری کی آسمان, آسمان و زمین آسمان کی, کی, پیدائش. آسمان کی پیدائش صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھی اللہ کا عرش پانی پر تھا جنہوں نے ہر قسم کے نباتات اور کھیت نکالے پھر ان سرسبز چاروں کو خشک اور سیاہ رنگ کر دیا بعض عارفان کلام عرب نے کہا ہے کہ یہاں بعض الفاظ جو ذکر میں مؤخر ہیں معنی کے لحاظ سے مقدم ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے گھاس چارہ سبز رنگ سیاہی مائل پیدا کیا پھر اسے خوش کر دیا گو یہ معنی بھی بن سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ ٹھیک نظر نہیں آتے کیونکہ مفسرین رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال کے خلاف ہیں پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم اے محمد ایسا پڑھائیں گے جسے تم بھولو گے نہیں ہاں اگر خود اللہ تعالیٰ کوئی آیت بھلا دینی چاہے تو اور بات ہے امام ابن جلی رحمۃ اللہ علیہ تو اسی مطلب کو پسند کرتے ہیں اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو قرآن ہم تمہیں اینبی پڑھاتے ہیں اسے نہ بھولیے ہاں جسے ہم خود منسوخ کر دیں اس کی اور بات ہے اللہ تعالیٰ پر بندوں کے چھپے کھلے اعمال احوال عقائد سب ظاہر ہیں ہم تم پر بھلائی کے کام اچھی باتیں شرعی امر آسان کر دیں گے نہ ان میں کجی ہوگی نہ سختی نہ جرم ہوگا آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے اس سے معلوم ہوا کہ نالائقوں کو نہ چاہیے جیسے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ وہ باتیں کرو گے جو ان کی عقل میں نہ آ سکیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری بھلی باتیں ان کے لیے بری بن جائیں گی اور باعث فتنہ ہو جائیں گی بلکہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات چیت کرو تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ و رسول کو نہ جھٹ لائیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور اس سے وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر سکتا جو بدبخت ہو جو جہنم میں جانے والا ہو جہاں نہ توراحت راحت کی زندگی ہے نہ بھلی موت ہے بلکہ وہ دائمی عذاب اور ہمیشگی کی برائی ہے اس میں طرح طرح کی عذاب اور بدترین سزائیں ہیں مسلند احمد میں ہے کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو نہ تو موت آئے نہ کار آمد زندگی ملے ہاں جن کے ساتھ اللہ کا ارادہ رحمت کا ہے وہ آگ میں گرتے ہی جل کر مر جائیں گے پھر سفارشی لوگ جائیں گے اور ان کے ڈھیر چھڑا لائیں گے پھر نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے جنتی نہروں کا پانی ان پر ڈالا جائے گا اور وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانا ناری کے کنارے کوڑے پر اگ آتا ہے کہ پہلے سبز ہوتا ہے پھر زرد پھر ہرا لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ تو یہ اس طرح بیان فرماتے ہیں جیسے آپ جنگل سے واقف ہوں یہ حدیث مختلف الفاظ سے بہت سی کتب میں مروی ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ وارد ہے اللہ نے فرمایا وَنَادَو يَا مَالِكُ الْيقضِ یعنی جہنمی لوگ پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک دار جہنم اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ ہمیں موت دے دیں جواب ملے گا تم تو اب اسی میں پڑے رہنے والے ہو ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لاق و الى فیم تو نہ تو ان کو موت آئے گی نہ عذاب کم ہوں گے اور بھی اس معنی کی آیتیں ہیں